بسمن و رحمۃ الحمد اللہ وحمد علیہ السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی اور باقی تمام سامعین سلامت کرتے ہیں ہمارا سلسلہ دس جو ہے دعو کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر اٹھائیس چل رہا آج کے میں آزان اور اقامت کے بارے میں احکامات ہیں کہ اذان اقامت کے بارے میں اس کا پڑھنا کہاں تک واجب ہے سنت ہے اور اس کے احکامات بیان کرنے کے بعد تو اس کے احکامات کو خوش تعاوت سے لے میں نے خوش شکلا سے تاکہ ہمارے سامعین اذان کے بارے میں اس کے احکامات پورا پورا معلومات حاصل کر لیں اور اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے درس میں جو ہے ہم اذان کے کلمات کی تشریح و کریں گے اس درس میں جو ہے اذان کے احکامات بیان کریں گے تو فق سے یہ احکامات میں نے آغذ کیا ہے دعوت میں چونکہ بہت مختصر تھا اس وجہ سے فیق سے اس کے احکامات اخذ کیا ہے تو اذان و احکامت اس کے شرعی حکم کیا ہے تو شا سی علیہ فرماتے ہیں آزان و احکامت جو ہے مردوں کے جب وہ پانچ وقت کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں پانچ وقت کی جماعت جماعت باج با جماعت پڑھنے کی شرح میں ہاں پانچ سال فرد فرض نمازیں ہیں با جماعت پڑھنے والے پڑھنے کے شروع میں مردوں کے لیے اذان اور اقامت دینا فرض کفائی ہے یعنی اذان فرض با جماعت کے وقت مردوں کے لیے فرض کفائی ہے یعنی مرد جب جماعت سے نماز پڑھ خواہ آدمی مل کے جماعت پڑھے ہوں خواہ 3-4 آدمی مل کے جماعت پڑھے ہوں خواہ مسجد میں پڑھ رہے ہوں خواہ کسی گھر میں پڑھ رہے ہوں خواہ کسی صحرا میں کھیت میں میدان میں پڑھ جب جماعت سے پڑھ رہے ہیں مرد لوگ تو ان پر آزان اور اقامت پڑھنا فرض کے بھائی فرض کے فرض دو طرح ایک فرض ین ہے فرض اینی اس واضح کو کہا جاتا ہے اس واضح کو کہ ہر مقل کو خود کو بجا لانے پڑتا ہے جیسا ہمارے پانچ بات کی نوازیں ہر ایک کو پڑھنا پڑتا ہے ایک کے پڑھنے سے دوسرے سے آزار نہیں ہوتی فرض کے بھائی اس واضح کہا جاتا ہے کہ جماعت میں حاضر ہونے والے جو چند آدمی جماعت میں حاضر ہوگا آپ تو پچاس جتنے بھی ہے تو جماعت میں حاضر ہونے والے لوگوں میں سے ایک شکست آزان و اقامت دیں تو باقی سب کو دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جو لوگ جماعت میں حاضر ہوں گے اسی میں حاضر ہونے لوگوں میں سے ایک آدمی جماعت آزان دے دیں تو باقی سب کو الگ الگ دینے نہیں پڑتا وہی ایک باقی لوگوں کے لیے بھی ایک افاعت کرتی ہے تو ایسی و کو فرض کفائی کہا جاتا ہے جیسے جو ہے جن نماز جنازہ پڑھنا ہے ہاں کچھ محلے میں موجود کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لیا چند ایک نے پڑھ لیا کسی مزید پہ تو باقی تمام اہل محل محل محلہ گناہ گار اپنی ہوتی ہے اور کسی نے بھی نہیں پڑھا پتہ چلنے کے باوجود تو سب گناہ ہو جاتی ہے ایسے ایک مجھ کو دفن کرنا بھی فرض کے بھائی ہے ہاں جی؟ اور اس کو نماز جنازہ پڑھنا بھی فرض کے بھائی تو یہ چیزیں کچھ لوگوں نے کیا تو باقی سب سے وہ واجب ٹل جاتی ہے پھر گناہ نہیں ہوتی تو مردوں کے لیے جماعت سے پڑھنے سے میں اذان اقامت فرض کفائی ہیں لیکن مردوں کے لیے انفرادی طور پر اگر نماز پڑھنے والے مردوں کے لیے جو اخلاق پڑھ رہے ہیں جماعت سے نہیں پڑھیں تو ان کے لیے جو ہے خواہ وہ نماز ادا کی صورت نہیں ہو روزانے کے وقت کی نماز ہو یا سابقہ قضا نمازیں ہوں اس کے اوپر فرض نمازوں کا قضا ہے تو دونوں صورتوں میں مردوں کے لیے اذان اور اقامت پڑھنا مصاف ہے ہاں سنت باعث سواف ہے مصطاف ہے اور البتہ جو ہے اقامت زیادہ تاکید ہے یعنی اقامت مردوں کے لیے انفرادی نماز پڑھنے کی میں زیادہ تاکیدیں سناتے اقامت کے پڑھنے لیکن جو ہے اگر کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے آزاد اقامت نہیں پڑھا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے انفرادی نماز میں لیکن لیکن وہ عظیم فرض ثواب سے محروم ہو گیا ہے تو لہذا مردوں کے لیے انفرادی طور پر پڑھنے کی میں خواہ اس کی آزاد نماز ہو یا خواہ اس کے ادا نماز دونوں صرف میں اس کے لیے انفرادی طور پر پڑھیں جماعت کے بغیر پڑھیں تو مصطعف اقامت زیادہ تاخیر سنت جماعت سے پڑھیں تو فرض کفائی ہے باقی خواتین کے لیے جو ہے پانچوں فرض نمازوں میں ان کے لیے صرف اقامت پڑھنے کا حکم ہے اقامت پڑھنے جائز کہا شاہ سی نے رحمٰن خواہ جو جماعت سے پڑھیں خواہ انفرادی پڑھیں خواتین میں خواتین کے لیے خاتون نماز جماعت پڑھائے تو وہاں پر بھی انہیں آزان پڑھنے کا حکم نہیں صرف اقامت پڑھیں گے اور باقی جو ہیں انفرادی اپنی نمازوں میں بھی خواہ ان کے قزہ نمازیں کو پڑھ رہی ہوں خواہ روزانہ کی ادا نماز پڑھ رہی ہوں روزانہ کی فرض نماز دونوں صرطوں میں خواتین کے لیے آزان پڑھنے کا حکم نہیں ہے صرف اقامت پڑھیں گے. خواتین صرف اقامت پرنے کے حکم ان کے نے اذان کا حکم نہ جماعت کی صورت میں نہ انفرادی صورت میں نہ آزاد نمازوں میں نہ کازان نمازوں میں انہیں اذان کا حکم نہیں ہے صرف اقامت کا حکم ہے یہ جو ہے اذان و اقامت کی مجموعی حکم ہے کہ کن پر فرض ہے کن پر سنت ہے کہ صورت میں سنت ہے ہاں باقی معازن کے جو شرائط ہیں ہاں جو اس کو بھی موقع مل جائے جا کے اذان دینا نہیں ہے بلکہ اس کے شرائط شاہ سے نفان فرمایا سب سے پہلا شاہ سرمایہ مرت ہو معاذن دوسرا مسلمان ہو غیر مسلمان مسلمانوں کو آزاد نہیں دے سکتا تیسرا عادل ہو کہا شاہ سر نے معاذن عادل یعنی گناہان قغرہ سے مکمل پرہیز کرنے والا ہو اور گناہان صغرا کا بار بار ارتکاب کرنے والا نہ ہو ٹھیک میں جب عادل کا لفظ آتا ہے تو اس کا یہی معنیٰ ہے ہاں جی اور چوتھا جو ہے عقل ہو اور ممضز و رشید ہو ہاں جی عقل ہو معذرشید مطلب کیا ہے اور پاگل نہ ہوں اور اس کو وقت کبھی صحیح تمیز ہوتا ہوں اور ساتھ ہی جو ہے مماض الرفی ہر چیز کی نفع نقصان ہر چیز کا اس کو پتہ چلنے والا لڑکا جیسے میں دس بارہ سال کا لڑکا ہے ابھی بالغ تو نہیں ہوا اس کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے نفع نقصان کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ سنجیدہ لڑکا ہوں ہاں جی تو اس میں عقل ہو تو پھر اس کو واضح دے سکتے ہیں اور بالغ ہونا شرط نہیں ہے آخر اور ممائز و رشید ہو یعنی کم سے کم دس بارہ سال کا لڑکا ہو اور وہ ہر چیز کے نفع نقصان صحیح غلط سمجھتا ہو اور سمجھدار لڑکا ہو دوسرے الفاظ میں تو پھر وہ آزان دے سکتے اور بالغ کی شرح نہیں پانچواں شرد جو ہے آو... اوقات نماز کو جاننے والا وہ موازن معاذین جو ہے اوقات نماز کا انداز و آزان دینے والا نہ ہو اس کو پتہ ہی نہیں اور عشر کا افضل وغت کب شروع ہو جاتی ہے صبح کا وقت کب سے داخل ہوتی ہے کب ختم ہوتی ہیں ہاں جی معروف کی وقت کب سے شروع ہو جاتی اور کب ختم ہو جاتی ہے عشا کی نماز کب سے شروع ہو جاتی کب ختم ہو جاتی ہیں ہاں جی زوراشی کی نماز کب شروع ہو جاتی ہے کب ختم ہو جاتی ہے کون سا افضل وقت ہے کون سا مشرف وغت ہے اس کو ان ساری چیزوں کا معلوم ہونا چاہیے ہاں جی تو وقت کا معلوم ہونا جاننے والا نماز کے اوقات کے نماز جو کا جاننے والا ہو اس کا خاص خیال رکھنے والا بھی ہو اوقات نماز کو جاننے کے ساتھ ساتھ خیال رکھیں نماز کو اوقات کے اندر اذان دینے والا ہو نماز کا اندازن دینے والا نہ ہو اور فرماتے ہیں البتہ یہ پرانی زمانے میں ہو تو بلند آواز ہو تاکہ اذان لوگوں تک پہنچے البتہ آج سے بلند آواز نہ ہو تو بھی کام چل جائے گا لیکن آواز خوبصورت ہونا چاہیے کیونکہ اس کے کی بعد آواز والا ہو دوسری شاتواں سات شخص فرماتے ہیں خوبصورت ہو یعنی خوبصورت اس کی شکل صورت بھی اور اچھی آواز بھی ہو خوبصورت ہو شکل اور نیک سیرت ہو یعنی جی نیک سیرت نیک, نیک کردار کا مالک ہو تاکہ اس کی موازن جو لوگوں کے لیے باعث تشریق ہو ہاں ایک فاصل و فاجر راضمی ازان دیں گے تو لوگوں کو جو ہے وہ پسند نہیں آئے گا یہ خود کیا دعوت دیں گے لوگوں کو خود تو گناہوں میں گھر کے بول کے اس لیے جو یہاں پر نیک کردار خوبصورت عربی میں جو سبھی ہیں گلاب سے اس کا اصل معنیٰ تو خوبصورت ہے لیکن شقی میں ترجمہ نیک کردار بھی کیا ہے تو وہ بھی صحیح ہے خوبصورت خوبصورت ظاہر اور باطن دونوں یہ معنی ہو جائے گا پھر تو نیک کردار کا نیک صرت میں آٹھواں معنی اچھی آواز والی ہو یا کم از کم خراب آواز والا نہ ہو کیونکہ موازن کی اذن کا لوگوں پر بڑا اثر پڑتا ہے ہاں جی لوگوں کے ذہنوں پر وہ خوبصورت ہو تو سنتا بھی ہے اس کا جواب بھی دے دیتے ہیں اور شدہ آزن کے کی آواز خراب ہو تو لوگ آزن سننے کے لیے بھی نہیں ہوتے لہٰذا معاذن کی آواز اچھی ہو یا کم از کم زیادہ خراب آواز والی نہ لوگوں کو سن کر جو ہے کانوں میں حال ڈالنے لگ جائیں بلکہ آواز اچھی ہوگا تو یقیناً جو ہے بڑے شوق سے اس کے آزان سنیں گے اس وجہ سے آزاد آواز شاشید نے آٹھواں شخص فرمایا اچھی آواز والی ہو اور معذن جو ہے کھڑا ہو کر آزان دے اگر قدرت ہو تو کھڑا ہو کر آزان دے بیٹھ کر آزان نہ دے اور قبلے کی طرف رخ کیا ہوا ہو شاشر نے جو فرمایا کی طرف رخ کیا ہمارے باہر لوگ آزان کے دوران مشرق معرف دیکھتے ہیں شکے میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے شکے میں جو حکم یہ ہے کہ وہ قبلے کی طرف رخ کیا ہوا آزان دیتے ہو اس کا رخ قبلے کی طرف ہونے کا حکم ہے باقی اذان دیتے ہوئے مشرق معرف دیکھنے کا ایسا کوئی حکم حقے میں نہیں ہے حقے میں جو حکم ہے قبل ترخیا ہوا ہو اور ساتھ ہی جو کچھ لوگ اذان دیتے ہوئے کانوں میں ہار رکھ کانوں پہ رکھتے ہیں ہاں یہ البتہ کانوں پہ ہار رہنے سے آواز اونچی ہو جاتی ہے یہ فلسفہ بھی ہے اور شہادت کی کلمہ دیتے ہوئے کویا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کریں اللہ میں اس شہادت کا گواہی دیتا ہوں میں کوئی محمد اللہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی ہیں ان کی شہادت کے گواہی دینے کے لیے ہمیں شہادت علمات شہادت پڑھنے کے لیے کان پہ ہاتھ رہنے سے ایک نو شہادت کا اقرار کریں یہ کسی کا فلسفہ ہو سکتا ہے وہ نہ حکم فیکے میں نہیں لکھا نہ دعوت میں لکھا نہ فیکے میں لکھا کہ حتمن مند کا کانوں پہ ہاتھ رکھا جائے تو وہ رکھے تو آتی لیکن ہمارے عورت میں ہمارے علماء کی سیرت ہاں جی سابقہ بزرگوں کی سرد یہ جی کہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے آزان دیتے ہیں تو ٹھیک ہے دے دیں اسی طرح دے دیں کیونکہ کوئی من آنی ہے شرد نے سے منع نہیں کیا چیز بظاہر بہتر صورت ہے ہاں جی من آنی ہے اما لازم حکم سمجھ کے نہیں لازمی حکم بھی میں دعوت میں نہیں دسواں جو ہے آپ معذن قبل رخ کیا ہوا ہوں ہاں جی اور دائیں بائیں شمال جنوبارت نہ دیکھیں بلکہ قبل کے تعلق کر کے نازان دے دیں اور گیارہواں جو ہے حکم دے آزان کو ترتیل کے ساتھ آرام آرام سے دے دیں ترتیل یعنی اس کے حروف مخارش کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کھینچ یہ آرام سے پڑھیں اور اقامت کے بارے میں حکم یہ اقامت کو ذرا جلدی کریں یعنی اقامت کو جلدی کریں آزان کی ذرا پھر کھینچ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور بہت اونچی آواز میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے نارمل آواز میں ذرا جلدی کریں اور تیرہ جو ہیں فرماتے ہیں اذان دینے والے معازن کے لیے اور اذان اور اقامت دونوں کے لیے جنابت سے پاک ہونا جنابت کے حدث سے پاک ہونا لازم ہے اس پر غسل واجب نہ ہو ہاں غسل واجب ہوتے ہوئے وہ اذان اور اقامت دونوں نہیں دے سکتے لیکن چودہ نو شرط میں فرمایا آزان جو ہے مجبوری کے اوقات میں وضو کے بغیر دینا جائز ہے مجبوری کے اوقات میں مگر کراہت ہے دیندہ ہے تو مجبوری کے آغاز اوقات میں دے دیں تو جائز ہے لیکن اقامت وضو کے بغیر دینا جائز نہیں ہے احکامت اسی شاخ کی جائز ہے جو آزان جس کو نماز پڑھنا جائز ہے تو نماز تو وضو کے بغیر جائز نہیں ہے لہذا جو ہے آزان کے لیے تو اکامت کے لیے تو ہر میں وضو ہونا شرط ہے اس کے بعد جو سے فرماتے ہیں آزان اور اقامت کی اہمیت کے حوالے سے فرماتے ہیں فقہ وت کی عبارت کے میں ترجمہ کر رہا ہوں فرماتے ہیں دیہاتوں سیاست کی عبارت ہے شہروں نشینوں اور خانہ بدشوں ہانی شہروں میں گھومتا رہتا ہے اپنے جانور بانور سب لے کے کیونکہ ان میں سے ہر ایک ایک کمیونٹی ہے لہذا ان کے خانہ بدشوں کی بستی میں ہر ایک کے دیہاتوں میں شہروں میں سلامہ خانہ بازشوں کی بستی میں اگر لوگ بالکل ہی آزاد نہیں دیتے ہوں کبھی بھی آزان کسی بھی وقت کا اذن کبھی بھی نہ دیتے ہوں جب وہ لوگ مسلمان ہیں مسلمان ہونے کے باوجود کبھی بھی آزان نہیں دیتے ہوں تو امام پر وقت امام اور حاکم اسلامی پر واجب ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کریں جہاں تک حکم اذان کریں آپ لوگ معلوم ہو جائیں اگر ہمارے علاقوں میں کسی محلے میں بالکل آزان نہیں ہوتا ہو تو لوگ اس محلے کے رہنے والے مسلمانوں پر لازم ہیں ہاں دیکھیے وہاں آزان کے لیے جو ہے سسٹم بنائیں کسی شاست کو تنخواہ دے کر بھی وہاں پر ایک موازن معین کریں اور جامعات اقامہ کریں کسی امام کو خرچہ دے کر بھی اور کوئی مفت میں پڑھانے والا نہ ملے تو خرچہ دے کر بھی جو ہے ہم وہاں ایک امام معین کریں جس طرح آن ہمیں جب جھان جی گاؤں کی دیکھ بھال کے لیے فصل کی دیکھ بھال کے لیے وہاں جو ہے ہر شہر محلے میں گاؤں میں لڑزی وغیرہ ہے جی بے جانور چلانے کے لیے حتیثی وغیرہ ہم لوگ خرچہ دے کے کر معین کرتے ہیں یونین الوراوا جو ہے خرچہ دے کر ہم اس کو دو تین مہینے کے لیے ہم اس کو خرچہ دے کے کھڑا کرتے ہیں تو اللہ کے ان عظیم جو چونکہ ہمارے دنیای فائدے کے لیے تو اللہ کے ان عظیم فرائض کے انجام دہی کے لیے ہمیں لوگوں کو جو ہے ایک اچھا شائستہ امام کو جو ہے عالم دین کو اس کو کم و بیش تعاون کر کے بھی امام جان جی آزان جماعت کھڑا کرنا سب پر واجف ہے اس محلے میں رہنے والے ہاں جی ہر بالغ و مردوں پر واجف ہے تو آپ فرماتے ہیں جنگ کر یہاں تک کہ وہ شاعری اسلام کی طرف واپس آ جائیں کیونکہ اسلام کی خاص نشانی ہے لہذا ہر صورت میں ہر محلے میں آزان اور اقامت ہونا ضروری ہے فرماتے ہیں یہ کوئی مخفی بات نہیں سیاست فرماتے ہیں کہ بے شک آزان اور اقامات اور جماعت جو ہے اسلام کی بڑی نشانیوں میں سے ہے ہاں جی بڑی نشانیوں میں سے لہٰذا یہ ہر بستی میں نماز جماعت کا اقامہ ہونا ضروری ہے لازمی ہے نہیں ہوگا تو تمام اعلیٰ اللہ گناہ ہوگا لیکن اگر ایک بندے نے بھی آزان دے دیا تو اعلیٰ محلہ گناہ غار ہونے سے بچ جائے گا اور باقی جو ہے آزان سننے والے کا حکم یہ ہے آزان سننے والا یاد تو چپ رہے ہیں جی چپ رہیں اور اذان جب آ ہو رہا ہو تو چپکے سے سنتے رہیں خوش نہ بولے چپکے سنتے رہیں لیکن آج کل آپس سے آزان ہو رہا ہے لو ٹی وی آن کر کے سنتے رہتے ہیں یا موبائل پہ ہاں جی یا کھیل کود میں لگا رہتا ہے اور آزان نہیں سنتے لیکن شریعت کا حکم یہ ہے آزاد سننے والے کے لیے سنان حکم یہ کہ وہ چپ رہیں یا جو ہیں جب اللہ اکبر پڑھ رہا ہو اور شہادت پڑھا شدہ اللہ عل اللہ شدان عموم رسول اللہ شدہ اللہ, اللہ پڑھ رہا ہو تو معازن کے پیروی کریں یعنی آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں آپ بھی خود بھی پڑھیں ان کلمات کو آپ بھی تقرار کریں یعنی خود بھی اس کے بعد انہیں کلمات کو دہرائیں معازن کی کلمات سننے کے بعد آپ بھی دہرائیں لیکن حیالم یعنی جب لاہ صلی اللہ فلاح اللہ خمل ان کلمات کو جب سنیں گے تو آپ جو لولا ہے لاہ الاَلاََََََََََ قوت اللہ بل على العظيم پڑھيں اس واضح حكم يہ ہے كہ لاہ ال چونگيں عل فرمايا جلدى آؤ جلدی آؤ فرمائيں تو اللہ سے ہم يہى جواب ديتے پروند نكانا كوئى طاقت اور قوت ميرے پاس نہيں ہے اللہ بلال مگر اس اللہ کی مدد سے جو بلان مرتبہ والے اور عظمت والی ذات ہے تو اذانگر میں اس طرح جو اذان کے بارے میں مختصر احکامات جو تھا فکلاحت روشنی میں خطین فیکے کی درس میں بتا دیا تھا تاہم یہاں ضم تاکہ جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ سنیں اور آزان کے احکامات ہم سب جانے اس کی اہمیت بھی جانیں ہاں جی تو اس وجہ سے میں نے یہ مختصر جو ہے کلمات اذان کے بارے میں آپ کے درس دیا ہے اور انشاءاللہ کل کے درس میں آزاد کی کلمات کی مختصر تعلیمات توجہ ہوگی.